وكفام. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفان اما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك الكدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذي الفضل العظيم صدق الله العظيم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفکر قولی آمین یا رب العالمین سورہ الجمعہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ سب سورہ المنافقون سورہ تغابن اور سورہ الحدید تفصیل سے اور ترتیب کے ساتھ ہم ان کا مطالعہ کریں گے ربانی ہے ما زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تصویح بیان کر رہا ہے اللہ کی تعریف و تمجید بیان کر رہا ہے زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہا ہے اس کے بنانے والا کتنا ماہر ہے کتنا ہنرمند ہے کتنا قادر ہے کتنا حکیم ہے ایک پھول پتی کو دیکھیں اس کے اندر پھر رنگوں کی جو نسبت اور تناسب ہے اس کو دیکھیں پھر اس کی خوشبو کو دیکھیں پھر پھلوں کا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ان کے ذائقے میں جو تقاوت ہے حالانکہ یس کا مائن واحد ایک ہی پانی ان کو دیا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پانی کا کمال نہیں ہے اگر پانی کا کمال ہوتا تو سب کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا ہے سب کی صورتیں ایک جیسی ہوتی تو زبان ہم سے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی الملک وہ حقیقی بادشاہ ہے. الملک وہ ہے باقی ملک ان ہیں الملک حقیقی اور اصلی جو بادشاہ ہے وہ, وہ ہے اب بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بات کرنے کا احکامات جاری کرنے کا اب دیکھتے ہیں بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پہ جمع متکلم کا سیگا استعمال کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے وہ میں نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ہم نے یہ کہا وہی فلاں فن فلاں نمبر فلاں فلاں فلاں فلا فلا وئی گلف استعمال کرتے ہیں بادشاہ لہذا آپ دیکھیں انا نزل قرآر ہم نے نازل کیا تو یہ ہم کا سیگا عام طور پہ لوگ بعض لوگوں نے فون کر کے بھی یہ پوچھا کہ جی اللہ تعالیٰ تو ایک ہے تو یہ ہم کا سیگا یہ تو جمع کے لیے ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تو اللہ اپنے لیے ہم کیوں کہتا ہے وہ انداز بادشاہی ہی بادشاہ اسی طرح پھر جو بادشاہ اقماد جاری کرتا ہے ان میں تفصیل نہیں دیتا یہ بھی بادشاہی انداز بادشاہ جو ہے وہ علل اور حکمت کبھی اپنی دکری کے اندر کبھی نہیں دیتا کہ ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ دیکھا ہم نے یہ سوچا ہمیں لوگوں نے یہ مشورہ دیا لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا وہ کبھی ایکسپلینیشن نہیں دیتا وہ دکری چو کر دیتا اس کے بعد متعلقہ ماک میں جو ہے یہ ان کا کام ہے کہ وہ بقیہ کام کریں ایکسپلینیشن ان کا کام ہے دینا بادشاہ کا کام ہے بادشاہ تو چار ستروں کی دکری شو کر دیتا ہے ہم نے فلاں اپنے فلاں کو پروموٹ کر دیا اور اسے فل جرنل بنا دیا دیکھ اور یہ فلاں تاریخ سے لاگو ہوگا ایک سال پہلے سے بھی ہو سکتا ہے دس سال پہلے سے بھی لاگو ہو سکتا اب متعلقہ میں حرکت میں آ جاتے ہیں محکمہ ما مالیات اس کی تنخواہ بڑھا دیتا ہے حالانکہ کوئی ڈگری میں بادشاہ نے تو کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم نے اس کی تنخواہ بڑھا دی اس نے تو کہا ہم نے اس کو ترقی دے دی ایک سٹار زیادہ کر دیا بس ختم ہو گئی بات کوئی آدمی اگر آ جائے محکمہ ما مالیات کا کہ سرکار وہ لے کے آؤ کاپی اس ڈگری کی اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی تنخواہ بڑھائی ہے یا ہاؤسنگ کا محکمہ جو ہے وہ اس کا جو اکاموڈیشن ہے وہ اس کے لیے متحرک ہو جاتا ہے ذہرا جب رینک بڑھتا تو اکاموڈیشن بڑھ جاتی ہے اب وہ اکاموڈیشن والا محکمہ کہہ کہ کے لے کے آؤ بادشاہ کے حکم میں یا پیسیڈینٹ کے حکم میں یہ لکھا ہوا ہے ڈگری کے اندر کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ہاؤسنگ میں اتنے اکاموڈیشن اتنے نبے ہزار کی دے دی ہے ڈیڑھ لاکھ کی دے دی ہے اس چیز اگر کوئی عقلمند یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی ڈگری کے اندر ہمیں یہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ تمہارا نوکر نہیں ہے وہ بادشاہ ہے یا تم وہ مایوری جو چاہتا ہے حکم دیتا ہو یہ فالو مایا شاہ جو چا کرتا ہے تمہیں وہ سمجھائے یہ یہ ہوا یہ ہوا یہ یہ ہوا کیوں وہ تمہارے سامنے جواب دے کیوں سمجھائے گا تم وہ اگر بات کرے گا تو متعلقہ جو اتھارٹی ہے اس سے بات کرے گا تھوڑا پراپر چینل آئے گا تو جس طرح کوئی عقلمند بادشاہ کی ڈگری میں کسی کی تنخواہ ڈھونڈتا پھرے اور کسی کی اکاموڈیشن ڈھونڈتا پھرے کسی طرح اگر کوئی عقلمند یہ کہتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر اسے فلاں حکمت بھی اللہ پہلے ایکسپلین کر کے پھر حکم دے جیسا کبھی بھی نہیں ہوتا اس کے لیے اسے جانا پڑے گا کس کے پاس محمد مصطفی صلی اللہ اللہ کے مزاج شناس وہ ہیں اللہ کے ساتھ رابطہ ان کا ہے اس حکم کی حکمت کون سکھائے گا جو اللہ کتاب وال حکمہ وہ انہیں قانون کی بھی تعلیم دیتا اس قانون کی حکمت بھی بتاتا قرآن ضلع اللہ عرق الکتاب اللہ نے تیرے اوپر کتاب کتاب قانون بھی نازل کیا تو اس کی حکمت بھی تیرے اوپر نازل کی جس طرح قرآن ہمارے اوپر نازل نہیں کیا اللہ نے اسی طرح اس کی حکمت قوانین کے عل اسباب ہمارے اوپر نازل نہیں ہو اس کے لیے ایک اترائز شخصیت ہے کس کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وضاحت ان کی بتائی ہوئی حکمت وہ ویلڈ ہے باقی کسی کی سوچ میں کچھ بھی آتا وہ ہے وہ نال اینڈ وائڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ازیان ہے کسی حکم کی کیا حکمت ہے وہ حضور بتائیں گے اس لیے اللہ کے مزاد شناس کون ہے حضور اللہ سے براہ راست ہاٹ لائن پہ رابطہ کس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بتائیں گے کہ یہ اقیم الصلاح کا کیا مطلب ہے الملک بادشاہ اس کے احکامات بادشاہی کی شان لیے ہوئے تھے شاہی شان لیے ہوئے تھے شاہ کے احکامات لاہ گاؤں کے اندر تحکم ہے ڈیٹا تھارٹی وہ کوئی فریاد نہیں ہے کوئی اپیل نہیں ہے کوئی التماس نہیں ہے ارض فدوی نہیں اس قسم کی کوئی درخواست نہیں ہے کے بولے ہاکوں میں رب پمن شاہ سر پمن شاہ سر یت پور یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے جس کا دل چاہتا مسلمان ہو جس کا دل چاہتا کافر ہو جائے بلا میں نئی اور لاہ تو میں نئی مان لا نہ رہو بادشاہ تھا اس کا کیا نفع نقصان تمہارے ساتھ جڑا ہوا لہٰذا یہی فیس اللہ نہیں ہوتی بادشاہ کا حکم بادشاہ کی شان کے ساتھ سنایا جائے گا یہی کام کرتے تھے عیسیٰ سال السلام اور ان کے وہ جو علماء یہود سے کہتے تھے ہی پریچ از ود تو بڑے تحکم کے ساتھ بات کرتا بھائی ایسا کرنا چاہیے ایسا کرو جب بھی نبی یہ بات کہتے تھے وہ کہتے تھے انا قفیم عظائفہ تم لگتے تو ہمارے اندر کمزور چار بندے ہیں تمہارے ساتھ کوئی ڈانس ہوٹے والے بعد میں کوئی نہیں ہے کوئی اسٹیٹس والا آدمی نہیں ہے غلام ہے تمہارے ساتھ مگر بات تم اس طرح کرتے ہو جیسے بہت بڑی طاقت ہے تمہارے پیچھے غلط لارا جمنا کا امانتا علی نا بیازی تو ہماری قوم کا نہ ہوتا ہمیں وہ خیال نہ ہوتا قوم کا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے لارا جمناک امانتا علیہ بیازیز تو کوئی اتنا زیادہ ہمارے اوپر کوئی نہیں لیکن نبی کیوں بات کرتے ہیں نبی کے پیچھے قوت ہوتی ہے کس کی قوت ہوتی ہے اللہ کی قوت لہدہ نبی کہتا ہے کہ جاؤ اپنے سارے مکر ساری چالیں جمع کر لو اجناؤ شرا کام اپنے شریک بھی اکٹھے کر لو وہ امرہ کم اپنے اخباب بھی اکٹھے کر لو اور مجھے ذرا بر بھی مولت نہ دو دوں فلا دو جو کرنا کر کے دیکھو میرے ساتھ اب یہ بات بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے بندے کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے اس لیے تو بات کرتا اس لیے کہ وہ المالک کا نمائندہ ہے المالک القس وہ اس اس چیز سے منظر ہے پاک ہے کہ اس کے حکم کے اندر اس کے قانون کے اندر کوئی سکم ہو کوئی عیب ہو کوئی کمزوری ہو، وہ القدوس ہے اس قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے العزیز ہے وہ زبردست اور الحکیم ہے اس کے قوانین زبردستی پر مبنی نہیں ہے حکمت پر مبنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن حکمت اس کے مدے نظر حکمت پر مبنی ہوا اب یہاں جو لفظ ہوا آیا ہے ہی. یہ ہی کون ہے جس کے پیچھے یہ پچھلی چار سفتیں لگی ہوئی المالک القدوس العزیز الحکیم وہ اللہ جی بات وہ ہے جس نے بھیجا ہے اٹھایا ہے مبعوث کیا ہے فی الین رسول المین امیین کے اندر رسول انہی میں سے یزلو آئے ہائے ہیں وہ ان پر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے ویوزکی ہم اور ان کا تذکیہ کرتا ہے آیات سنائیں ان کے ذریعے تزکیہ کیا تزکیا کس کو کہتے تجکیا کے لیے ہماری زبان میں لفظ ہے گودی کرنا جب آپ ایک چیز بوتے ہیں تو زمین کے اندر جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں آپ ان کا بیج ڈالیں یا نہ ڈالیں وہ آرڈی زمین کے اندر ہوتا ہے کسان گودی کر کے ان جڑی بوٹیوں کو نکال دیتا ہے جو نقصان دے ہیں زمین کی توانائیوں کو کھاتی ہیں زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ پودے کی جڑیں آگے بڑھیں پھیلیں پھر اس کو کھاد دیتا ہے تاکہ اس کی قوت نمو جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو یہ ہے گوڈی کرنا اب ہم بھی بنے ایسی مٹی سے یہ جڑی بوٹیاں ہمارے اندر بھی اگتی ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا بیج ڈالا گیا ہمارے اندر بویا ہے ذرا اللہ مسالان کلیمتن طیبہ کلمہ طیبہ کون سا ہے پہلا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پک... کچی روٹی میں آپ نے پڑھا پکی روٹی میں مسالان کلیمتن طیبہ کا شاجا طیبہ ایک درخت کی مانتے وہ کلم طیبہ ایک درخت طیبہ ہے شجرائے طیبہ ہے افواہ ساد جڑیں اس کی بڑی مضبوط وہ فروع سے سما اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان سے چورے کلمہ طیبہ بویا جس طرح بعد بیج پرندے چگ لیتے ہیں جو اوپر رہ جاتے ہیں کچھ لوگوں کے کلمے کو شیتان نے اوپر سے چگ لیا جن کا اپنے ٹھکانے پہ نہیں پہنچا سکتا منافق ہو گئے کچھ کا ڈر نہیں رہے لہذا وہ جو کل روزالے کا کان اصے ربے کا مکروہ اللہ کا رسول ایک ایک چیز کو بیان کر کے ان جڑی بوٹیوں کو کھینچتا ہے تمہارے اندر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے یہ بھی ہے آپ دیکھیں جو باس کے جتنے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کون سے پردوں کا رنگ پسند کرتا ہے کون سی چیز ٹیبل پہ پسند کرتا ہے چی کس وقت لیتا ہے ریسرچ کس وقت ہوتی ہے چھٹی کس وقت کرتا ہے ننگے سارانہ دفتر میں پسند کرتا ہے نہیں پسند کرتا اس کی فیکٹری یا اس کا فیکٹرا دونوں جانتے ہیں اس چیز کو جو اس کے کلوز ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے سب سے زیادہ کلوز اللہ کی ناپسند اور پسند کو جاننے والے سب سے پہلی اسی اللہ کا وہ بتاتا کہ تمہارے رب کو یہ پسند نہیں یہ پسند نہیں ان جڑی بوٹوں کو نکال لیا پھر زمین کو نرم کیا تاکہ جرے پھیلے تم تلین ہو پھر ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی یعنی بدن ھیلے پڑ جاتے ہیں جب اللہ کی آیات سنتا ہے تو وہ جو اس کے اندر ایک کراؤن بیٹھا ہوتا ہے اور گردن میں سریا پڑا ہوا ہوتا ہے اسے پتہ چلتا نہیں میرے اوپر بھی کوئی اور مجھے کہیں جانا ہے اور میرے اوپر بھی ایک زبردست ہے جلد نرم پڑ گئی زمین نرم پڑ گئی نا چلنے کی جڑیں اتر گئیں رگو پہ میں اتر گئیں نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو یہ نفی اسبات بات ہے نفی اور اللہ بات ہے جڑیں اتر گئی پھر اب کھاد دینی ہے فرمائے ضابط الطعم آیات و زیادت ہم ایمان جب وہ آیات تلاوت کرتے اللہ کی ان پر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کھاد میں گئی نا ایمان تو یہ کام کس کے ذریعے ہو رہا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے یتنو علیہ آیات ہی ہوا یو اللہ کی آیات تلاوت کرتے ان کا تذکیہ کرتے تزکیہ میں نے آپ کو بتا دیا بری عادتیں ہٹا دینا طبیعت میں نرمی لانا زمین کو ہموار کرنا ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی کو یہ دے دینا کہ یہ بیج جناب بو دینا دو آدمیوں کو آپ نے بیج دے دیا سرکار یہ بھنڈیاں ہیں آپ ذرا بو دیں ایک آدمی گیا اس نے جناب علی ماری انگلی زمین میں دبا دیا دبایا تو اس نے بھی ہے دوسرا گیا اس نے ذرا زمین کو نرم کیا پھر اس میں سے وہ جو کچرا مچرا تھا اس کو صاف کیا پھر دو دن اس کو دھوپ لگنے دی پھر اس کے بعد جناب اس میں اس نے ایک مخصوص لینگ جو ہے اس کے ڈیک اس کے اندر لگا کے پھر اس صحیح طریقے سے اس کو لگایا تو لگایا تو دونوں نے ایک نے حکمت کے ساتھ لگایا دوسرے نے ڈنڈے کے ساتھ لگا دی اللہ نے کلمہ دیا رسول کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہو انسانوں کے دلوں میں جا اب نبی حکمت کے ساتھ بوتا ہے دیکھتا کسی کی شخصیت کے اندر کیا چیز دیکھا کہ یہ جھوٹ بہت بولتا ہے تو اس نے کہا حضور میں کیا کروں کہ جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو اس نے جھوٹ چھوڑ دیا سارے کام چھوٹ گئے اس لیے کہ جو بھی ہم تانے بانے بنتے جھوٹ پہ ہی بنتے ہیں جب ہم نے یہ دل میں طے کر لیا کہ ہم نے کسی کو سچ بتانا ہے تو ہم بات ایسے لیٹ نہیں ہوں گے اس لیے کہ لیٹ ہم اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی ازر تراش دوں گا جب طے ہوا کہ نہیں بولنا تو پھر ہم وقت پر جائیں گے چوری اگر کر کے سچ بولنا جی میں نے کیا تو چوری کرے گا کیوں کوئی اسی طرح کسی آدمی کے اندر حضور کو پتا چلا بہت ہے تو تو اس نے فرمایا کہ حضور میں کیا کروں کہ جنت میں چلا جاؤں آپ نے فرمایا لا تھا غصے میں نہ آیا تا. اس نے کہا حضور پھر آپ نے فرمایا لا میں مت آیا تا. اس نے کہا حضور پھر آپ نے فرمایا لا تھا ندی کا کام یہ جڑی بوٹیاں نکالی مخصوص حکمت کے ساتھ ایک چیز کو بولی ہند وتاب ایک کتاب الکتاب قرآن کی تلاوت ہو گئی ہے پیچھے یتلو علیہ مایاتے الکتاب جو ہے اس سے ہے قانون شریہ شرا انہیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ چیز بیان کی اللہ نے یہ حکم یہ چیز منع کی ہے یہ چیز تمہیں اس کی اجازت دی ہے ماں رسول فا حضو امان حاقمان حفن تہو جس چیز کا تمہیں رسول کہیں وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے روک وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں قانون بھی سکھاتے ہیں یہ الگ چیز ہے حکمت ہوتی ہے وضع الاشیاء ہو کسی چیز کو رکھنا اللہ مکانت ہا الامز اس کی جگہ پر رکھنا اس کا نام حکمت ہے دیکھیں گڑی کے سارے پرزے بنا کر کسی آدمی کے سامنے ڈھیر کر ایک ان میں گھڑی ساتھ ہے ایک نہیں جانتا لیکن اسے پرزوں کے نام پتہ ہے اس کو گراری کہتے ہیں اس کو ایکسل کہتے ہیں جی اس کو سوئیاں کہتے ہیں جی یہ چاپی ہے جی یہ اس کا کراؤن ہے جی یہ اس کا ڈائل ہے جی نام اسے سارے پتہ ہوں اب حکمت کس میں ہوگی جو ان میں سے ہر چیز کو اپنی جگہ پر اس طرح رکھے کہ گھڑی چل جائے اس کا نام حکم الحکم اللہ نے نبی کو دین دیا احکامات دیے تو ان کے نفاذ کی حکمت بھی بتائی گھڑی صاحب کہیں سے سیکھ کے ہی آتا نا کہاں رکھنا ہے وہ علامہ کا معلوم کا پنتالمبی آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے الکتاب وال حکما اللہ نے آپ الکتاب بھی نازل کی اور الحکمت بھی نازل کی دو تو الگ ہے کتاب دی ریکارڈ ہے قوانین کے اندر موجود الحکمہ آپی ریکارڈ ہے وہ ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اُسوا آپ کی سنت کہ کس چیز کو کس طرح کس جگہ رکھنا عرب ہوتے ہوئے جن کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا ہے انہوں کو بھی حضور سے پوچھنا پڑتا تھا کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے حضور بتاتے انہیں تعلیم دے الکتاب کی اور حکمت وہ انکان قبل حفیظ العالم الدین اگرچہ وہ اس سے پہلے ایک سریح گمراہی میں تھے کیا سینس آف جسٹس پیدا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جو جج بنا اسلامی تاریخ کا اس نے بھی تعلیم کہاں سے لیا لا کالج کون سا تھا محمد رسول اللہ صاحب اللہ جنہوں نے لا پڑھی ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ صرف جو لا کی کتابیں ہیں صرف وہی وہ پڑھ کے انہوں نے لا کر لیا ہے یا کچھ استاد سے انہوں نے نوٹ بھی لیے ہوئے اور اگر کتاب پڑھ کے انہوں نے لاکر کر لینی تھی تو کالج میں گئے کیوں تھے کالج میں گئے تھے تو استاد رکھا کیوں تھا کوئی ایکسٹرا چیز استاد نے سکھائی جنہوں نے میڈیکل کیا ہے کتابیں پڑھ کے وہ ڈاکٹر بن گئے یا کسی سے پریکٹیکل بھی کیا ہے اسی طرح اس دین کا پریکٹیکل بھی قرآن لکھا ہوا آ رہا ہے اور سنت تواتر سے آ رہی ہے یہ دو چیزیں مسلسل چلی آ رہی ہیں. نماز جس دن سے فرض ہوئی اس دن سے پڑھی چلی آ رہی ہے کبھی غائب نہیں ہوا کہ دل موڑ کیا مسلمانوں کا دو چار سو سال غائب کر دیا پھر بحال کر دیا اس ایسا نہیں ہوا ہے یہ جو سرری اور جاری نمازیں ہم پڑھتے ہیں اثر اور زور کی اس میں ہم کرات بلند آواز سے نہیں کرتے اس کی کوئی نقلی دلیل نہیں ہے سوائش کے کہ, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح پڑی ہیں دو دونوں مائیں سواد پر اس کی دلیل ہے کوئی نقلی دلیل نہیں اگر سے آپ کہ جس نے لا پڑا حضور کی یونیورسٹی جس نے جرنیلی سیکھی ہے حضور کی ملٹری اکیڈمی سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استاد. جس نے فکا سیکھی ہے اس کے استاد ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صحیح سوشیولوجی کے سب سے بڑے ماہر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تجارت سیکھی ہے کس طرح کرنی وہ شخصیت ہے کہ جس نے ان لوگوں کو جو انگھر لوگ ہیرے تھے مگر گڑے ہوئے نہیں کہاں کہاں سے انہیں کھینچا کس طرح انہیں پالش کیا کہ آج ان کی کسی ڈیمنشن پہ بھی ہاتھ رکھ کے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے وہ جو کہتے ہیں کہ درخشانی نے تیری قطرے کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا جو نا خدراہ پر غیروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کرنے یہ حفیظ العلم ہر معاملے میں تمہاری آنکھیں بند یہ کیا ہے اسلام کو ایمان کو روشنی کہا گیا کفر کو جہالت کہا گیا ظلم کہا گیا یوقرجون نور عل ظلمات یوقر جو من ظلمات إلا نور نور کیا ہے روشنی کیا ہے آپ کسی چیز کو روشنی میں ہی دیکھ سکتے کمرہ کمرے میں ساری چیزیں موجود ہوں آپ لائٹ آف کر دیجیے کہیں سے لائٹ نہ آ رہی ہو وہ چیزیں ایسے جیسے ہیں ہی نہیں اس میں آپ چلیں گے تو پتہ نہیں کس چیز آپ کا اپنا گھر ہے اس کے باوجود آپ ٹکرا جاتے ہیں کس نے کسی جب روشنی آتی ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون سی چیز کس جگہ میرا رستہ کا جب ایمان آتا ہے اس کی روشنی میں چیزیں نظر آتی ہیں. یہ ماں ہے یہ بہن ہے یہ بیوی ہے یہ بیٹی ہے یہ غیر عورت ہے اس کے بغیر آدمی اندر نہ جنت کا پتا نہ جہنم کا پتا نہ فرشتوں کا پتا نہ جنات کا پتا یہ ساری چیزیں کس روشنی میں نظر آتی یہ ایمان کی روشنی میں نظر آتی اب جس کے اندر وہ روشنی نہیں ہے ان کے بارے میں فرمایا نا لاہم آگ سے رونا بیا لاہم کھولوں کو لائے کا بونا بہانو لائف کا لن یہ جو پائے مویشی کیٹن اتنی اتنی موٹی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے کس نے برسایا ہے کہاں سے لے کر آیا ہے گندم کا ایک دانا کس کس چیز نے کوپریٹ کیا تو زمین سے باہر نکلا وہ زمین نے اپنا حصہ دیا سورج نے اپنے حصہ دیا آکسیجن نے اپنا حصہ دیا کامپ نے اپنا حصہ دیا ہائڈروجن نے اپنا حصہ دیا اور یہ سب کسی ایک کے قبضے قدرت میں ہیں تبھی تو جا کر یہ باہر نکلا ہے وہ دانا بتاتا ہے کہ میرا ایک ہی رب ہے ورنہ ایک محکمہ سے پاس ہوتا ہے دوسرا محکمہ دبا کے بیٹھ جاتا ہے دوسرے سے کاغذ پاس ہوتا تیسرا دبا کے بیٹھ جاتا لوگ پینشن لیتے لیتے مر جاتے ہیں نہیں ملتی وہ دانا کیسے نکلتا بارہ گر ایک نہ ہوتا وہ ان قانون ان قبل غلال یہ تو ہوگی ان کی بات کہ قانون پڑھنا بھی اور سمجھانا بھی حضور کی ذمہ داری تھی یو الم ووم اب آیت میں اللہ نے ہمارا ذکر بھی کر دیا تمہارے استاد بھی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے فرمایا کہ اگلے سال میں اور تم یہاں اکٹھے نہیں ہوں گے لیکن میں تمہارے لیے دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں میری کمی محسوس نہیں ہوگی حضور کا کام یہی تھا نا ہدایت دینا روز مرہ زندگی کے بارے میں آپ کو جائز اور ناجائز بتانا آپ نے فرمایا میں دو چیزیں ترق تو الْمَحِجَّةِ محجا تل بہوا میں تمہیں بالکل برائٹ وے پر کے جا رہا ہوں روشن رستہ ہے بہواہ چتنا سفید رستہ ہے لئی لوہا اس رستے پہ رات کو بھی چمک ہوتی ہے کبھی اندھیرا نہیں ہوتا اس کی رات بھی اتنی روشن ہوتی ہے کا جیسا اس کا دن روشن ہوتا دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں ماں ان تمستک تم اگر تم ان دونوں کو پکڑے رہے کون سی یو اللہ محم الکتاب والم کتاب اللہ و سنتی. اللہ کی کتاب میری سنت قرضہ اللہ نے دیا جوڑا حضور نے ہے اور معاشرے کی گھڑی چلا کر دکھائی کیا نہیں دکھائی تین برعزموں پر ہم نے حکومت کی رشیا کے وہ جو خراج نام ہے آج بھی توپ کاپی میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں ہم ان سے خراج لیتے رہیں کیا ہوا اگر پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں آج جڈیل ہو گئے تو لیکن ایک وقت تھا تین برے عالم ہمارے قبضے میں تھے امریکہ بھی درخواست نہیں ہوا تھا اور ہم نے ریڈ سی کے اندر گھوڑے کو ڈال کر گھوڑے کی جب تک کانوں تک پانی نہیں آیا گھوڑا اندر لے کر گئے پانی میں اور جب گھوڑے کے کانوں تک پانی آیا تو فرمایا اللہ زمین ختم ہو گئی ہے جہاں تک میرا گھوڑا جا سکتا تھا تیرا دین پہنچا دیا ہمارے لیے فرمایا وہ آخری نا مین انہیں ایمان والوں میں سے ابھی اور بعد میں آنے والے لمبا یل حقو ابھی وہ ان سے ملے نہیں ہے مل ایک کس کو کہتے ملا ہوا الحاق کرنا جڑ جانا لمبا یل حقو وہ ابھی ان سے ملے نہیں وہ لکھ نہیں ہوئے ابھی بعد میں آئیں گے ان کو بھی تعلیم کون دے گا نبی ہم تم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس نے کسی بدماش بڈا گرد کی پیروی کی ہوگی وہ اس کا امام ہوگا جس نے نبی کی پیروی کی ہوگی نبی اس کا امام ہوگا پھر کے بارے میں فرمایا یک دو موقع ہوں یومل اپنی قوم کا مقدم ہوگا قیامت کے دن یک قوم موقع اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا کیوں دنیا نے اپنی قوم کے آگے چلا تھا فاور آدھا ہو تو ان کو لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے کہاں لے جائے گا آگ پر جا کر اتارے گا لوٹائے گا وہ اب سر فرد اور وہ بہت بری جگہ ہے اترنے کی خدا کے لیے وہاں مت اترنا واہازیزیم وہ زبردست حکمت والا ہے لہذا ہماری تربیت کا بھی اس نے بندوبست کیا یہ تو فیورٹیزم ہو جاتا کہ کچھ لوگوں کو تو حضور نے تربیت دے دی اور ہماری تربیت کا سامان نہیں کیا جو محبت کرتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے کچھ جو حاضر ہوتے ہیں ماں ان کو کھلا دیتی ہے جو حاضر نہیں ہوتے ان کا ڈھام کے رکھ کے جاتی ہے بھوکا نہیں مارتی انہوں جنہیں محبت ہوتی ہے وہ اس طرح بھوکا نہیں مارتے کہ ہم تکرے مار مار کے مار جاتے کہ حق کیا ہے جو سامنے تھے ان کو سکھا دیا اور ہمارے لیے محمد مصطفی صلی اللہ محفوظ کر کے ہمیں ملا ہے ہم تک پہنچا ہے فرمایا ظاہل کا فضل اللہ ہوتی ہے صاحب یہ اللہ کا فضل ہے جس کو جاتا دیتا ہے آپ کوئی پتا نہیں چلتا ہے یہ مشکلات قرآن میں سے کہ یہ فضل کس پر ہوا ہے ظاہل کا فضل اللہ یہ پہلے لوگوں پر ہوا ہے یا جن کا ذکر کیا وہ قاری امین اوم لما ہمارے اوپر ہے اس کے بارے میں دو رائے بعض کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں پر ہو بعض کہتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر جن اللہ کا فضل ہے بعد میں آنے والوں کو بھی اتنا ہی اجر ملے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آئیو کم آج اب ایمان تمہارے نزدیک اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان کن لوگوں کا ہے کن لوگوں کا ایمان پسند ہے کن لوگوں کا ایمان اٹریکٹ کرتا ہے آج بو جس کو کہتے حجب خود پسندی آ صحابہ نے عرض کیا حضور فرشتوں کا آپ نے فرمایا فرشتوں کو کیا ہوا اگو وہ ایمان نہ لائیں جب کہ وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں سنتے ہیں بجالات صاحب نے حضور انبیاء کا آپ نے فرمایا انبیاء کیوں ایمان نہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا مشاہدہ کروا دیتا ہے حضور پھر آپ کے اصحاب کا نے فرمایا میرے اصحاب کیوں نہ ایمان لائیں مجھ پر جبکہ میں ان کے پشتوں میں پر موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے ان کو کتنے موز دکھاتا ہے اللہ کی آیات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کہ حضور پھر اللہ کے بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کون لوگوں کا ایمان بڑا عجیب پسند لگتا ہے جو میرے بعد آئیں میرا نام صرف کتابوں میں لکھا پائے لیکن مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ ان میں سے کوئی شخص اپنی ما, اپنا مال اپنی اولاد اپنی جان اپنا سب کچھ صرف مجھے دیکھنے کے بعد دینے پر تیار ہوگا تم کا ایمان اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اور الفاظ ہے ان تم اصحی وہ تم میرے اصحاب ہو تمہیں تو صحبت ملیا نا وہ میرے بھائی بہت, بہت بڑا آزاد ہے کا فضل اللہ ہی, ہی میں یہ جس نے یہ تفسیر کیا کہ یہ آخری لوگوں پر اللہ کا فضل ہے انہوں نے یہ تعویل کی یہ حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو دین تمہیں دیا گیا ہے اس کا اگر دس فیصد بھی تم کھو دو دس فیصد پر بھی عمل نہ کرو تو تم برباد ہو جاؤ اور ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ اس دین کے دس فیصد کو بھی بجا لے آئیں گے تو نجات پا جائیں گے دیکھا آپ نے تفاوت کیا نائنٹی پرسنٹ کا فرق ہے تم نائنٹی پرسینٹ پر عمل کرو صرف دس پرسینٹ اگر تم سے رہ جائے تو برباد ہو جاؤ اب ان سے نبے فیصد بھی اگر رہ گیا دس پر بھی انہوں نے عمل کر لیا نجات پا گئے و ظالے کا من کیا قلت المان و کثرت الفتن یہ اس وجہ سے کہ ان کے ایمان کمزور ہوں گے اور فتنے جو ہے وہ بڑھتے چلے فتنوں کی کسرت ہو ذہرا یہ دشن ٹینے حضور کے صحابہ کے زمانے میں تو نہیں اور یہ جو ہم دیکھتے تھے قیامتیں چلتی ہوئی حضور کے زمانے میں نہیں تھی زمانے میں کسی نے زیادہ میک اپ کر لیا ہوگا تو سرما ڈال لیا اس نے دنداسا مل لیا ہوگا ہمارے یہاں یہی کہتے تھے نا کسی کی مثال بڑا سطح سرما کر کے رہتی ہے دو چیزیں کوٹ کرتے تھے یہ جو پچیس پچیس ہزار کی اور بیس بیس ہزار کی جو ہوتی ہے جناب والی وہ پچاسی ماڈل کو اٹھانوے ماڈل بنا کے سڑک پر لے آتے یہ کمال اس زمانے میں کوئی نہیں ہوتا یہ ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں چا. ایک بات دوسرا یہ کہ جو اس وقت پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرانک میڈیا گھر گھر ایک ایک بیڈ روم کے اندر گھسا ہوا یہ نہیں تھا اس اتنا منظم نہیں تھا اتنا چھایا ہوا نہیں تھا جو حالت آج ہے جو چار آدمی ماننے والے دین کے وہ بھی متفرق ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جتمع ہے اس حالت میں دس فیصد دین کو بھی جو مائی کا لال بچا کے لے جائے گا کامیاب ہوتے ظاہل قلعت ایمان و کسرت الف صحابہ کا ایمان بررسالت تو جو ہے وہ شہادہ تھا نا ایمان بال شہادہ تھا رسول تو آنکھوں کے سامنے تھا نا ہمارا ایمان بر رسالت بھی ایمان بل ہے صحابہ نے حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں جبرائیل کو دیکھا پھر حدیث جبرائیل جسے سہایت ستا نے کوٹ کیا ہے متفقہ کو نالا حدیث اس میں جبرائیل جب آئے سفید کپڑے پہن کے کڑکڑ کرتے تو صحابہ نے دیکھا انسانی شکل میں دیکھا فرشتہ تو دیکھا نا حضور نے کہا یہ جبرائیل تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تو صحابہ کے لیے تو وہ تو منہ کے سامنے کیفیت کوئی اور تھی انوارات اتنے تھے جب تک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے میں رہے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کی کوئی چیز اندھیرے میں گر جاتی تھی تو ہمیں روشنی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ مل جایا کرتی تھی تو ایک ریفلیکشن ہوتی تھی جیسے یہاں لائٹ اگر جل رہی ہو تو دو دس یا بارہ چودہ گز دور اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے لائٹ نہیں پہنچ رہی ہوتی لیکن ایک ٹوائلائٹ زون ہوتا ہے جس میں اندھیرا بھی آ کے دم توڑ دیتا ہے روشنی بھی وہاں آ کے دم توڑ دیتی ہے ٹوائلائٹ زون ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی چیز نظر آ جاتی وہ ٹوائلائٹ زون تھا فرماتے جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس دن ہمیں آپس میں ٹکریں لگ رہی تھی صحابہ اندھیرا ہو گیا تھا اور ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قبر میں رکھ کے اٹھے نہ تھے کہ اپنے دلوں میں ہمیں تفاوت محسوس ہو گیا کہ وہ مذہب نہیں رہا ہمارے اوپر تو پندرہ سدیاں گزر گئی ہیں ظاہر ہے ہم کتنا بھی زور لگائیں لیکن بات تو وہی ہے نا کہ تمہارا ہو پہاڑ کے برابر خرچہ ہوا سونا ان کی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر نہیں ہوگا تو ایمان کیسے ہو سکتا تھا یہ تو مٹھی بھر کھجور اور عورت کی نسبت ہے یہ ایمان کی یہ کیسی ہے کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی اگر آپ نمازیں پڑھتے تو پانچ کی پچاس کا اضر ملتا ہے وضو کا بھی اتنا ہی اضر ہے روزے کا بھی اجر اتنا ہی رکھا ہوا ہے نمازیں بھی پانچ ہی ہیں ذالک کا فضل اللہ یہ اللہ کا فضل ہے یہ ہوتی ہے شاہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے وہ لازم الحکیم اور وہ زبردست حکمت والا ہے یعنی جو چیز نافذ کرنا چاہے اس میں وہ ڈرتا نہیں ہے ہمارا تو اعلان ہوا ٹی وی پر ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے پچ دس دن کے بعد کہا کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کیوں جی فلاں نے محاذ بنا لیا فلاں پارٹی کے خلاف ہو گیا افلا نے تار توڑ دیا لہٰذا ٹائم فش اللہ جب کہتا ہے یہ کرو تو اس کا مطلب ہے کہ کرو اس کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا اس کے خلاف کوئی فوجی انقلاب نہیں ہو سکتا اس کے خلاف کوئی نو کانفیڈنس موشن نہیں آ سکتی وہ العزیز ہے زبردست ہے وہ جیسے اگر چاہو زبردستی کروانا چاہے تو میں نے کہا تھا نا جس طرح گدا مر جائے تو گوشت نہیں کھاتا اور شیر مر جائے تو گھاٹ نہیں کھاتا کتنے متقین اللہ کے قانون کے کتنے پابندے تم بھی اسی طرح زبردستی لیکن اس نے حکمت اختیار کی زبردست ہے اور حکیم ہے اس کے ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہے سوز اللہ عظیم شاہ ولہ فوز اللہ عظیم اللہ بڑے فضل والا ہے ماسل اللہ دین اسم الورات الم یحم الوحا کا الحمار وہ لوگ جن سمتورات تو اٹھوائی گئی جن کے ذمہ کی یہ دین جو ہے اس کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے فرمایا فا اناما علیہ ماہ ہم ملا رسول کے ذمہ وہ ہے جو اس کو اٹھوایا گیا حضور نے مزارے کر کے اور دھرنے دے کر اور جلوس نکال کر اور جنازہ اسٹرائک کر کے حکومت نہیں لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ذمہ داری لی ہے تبلیغ کی رسالت کا جو ذمہ ملا ہے حضور نے زبردستی نہیں لیا کوئی پمفلٹ چھاپ کے کوئی کتابیں چھاپ کے کہ ہمیں ایک نبی کی ضرورت ہے ساری دنیا کے پاس نبی ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ہمارے اندر بھی ایک ہونا چاہیے اور سب سے موضوع میں شخصیت ہوں, کبھی ایسا نہیں کہا کبھی پارٹی میں ووٹنگ کروا کے خود نہیں بنے ہم ملا اٹھوائے آپ کو تو بخار ہو گیا جملوں مجھے میرے اوپر کمبل دے دو میرے اوپر کمبل دے دو مجھے کچھ اڑا دو فرمایا یا نبی اٹھو اب گئے لیٹنے کے دن تو اٹھے ہم ربا کا فکبر آپ تو رب کو بڑا کرنے کے دن آئے ہیں. اٹھئے رب کی کبریائی کا اعلان کر دی ایک اکیلا فرد اس کے کہتے اللہ اکبر اور بڑا کر کے پھر دکھایا یہ آنے تم مل تم تمہارے ذمہ وہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے ذمہ ذمہ داری لگی تھی حضور نے تجارت چھوڑ دی ایک دن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور نے میرے یہاں دیاڑی لگائی کوئی کافلا لے کر گئے نہیں گئے دو دو مہینے گھر کے اندر چولا نہیں جلا گیارہ بیویاں تھیں یہاں حضور سے کھجورے کھا لیتے تھے پانی پی لیتے تھے اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو روزے رکھ لیتے حضور گھر میں جب آتے تھے پوچھتے تھے کچھ پوچھ کھانے کو گھر والے کہتے تھے بارہ تھا حضور برکت ہے فرماتے تھے نسائ میں روزے میں آٹا بھی کہتی تھی میں بھی روزے میں لیکن گھڑی لگانے نہیں گئے کیا کام کیا ما حملہ جو اٹھوایا گیا تھا وہ آلائی کو ماں ہمیں بھی کوئی اٹھوایا گیا ہے کیا, کیا اٹھوایا گیا یہ کتاب ہمارے ذمہ لگائی گئی ما صاحل اللہ جی نا ہم میں لگ وہ لوگ جنہیں کتاب تو راہ اٹھوائی گئی تم لم میں انہوں نے اس کو اٹھایا نہیں اس کا آپ کا نہیں کیا کما الحمار ان کی مثال گدے کی سی ہے یا ملوسارا جیسے اس کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ پروفیسر تو نہیں بن جائے میڈیسن کی پچاس ہزار کتابیں لاد وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا اسپیشلسٹ نہیں بن جاتا گدے کا گدھا رہتا ہے دل بغل کتابیں زندہ داری تمہارے پاس زندہ کتاب مبائل رابطہ تمہارے رب کے ساتھ کیسے کہا کرتا تو آپ ویزے جمع کرانے گئے کہیں پہ اور کوئی کاغذات میں خامی ہوئی تو آپ نے رابطہ قائم کیا یہ غلط ہے وہ کہتا میں مور لے کے وہیں آ رہا ہوں میں ٹھیک کر دیتا ہوں رابطہ ہو گیا نا مسئلہ حل ہو گیا آپ در بغل کتابیں ذمہ داری تیرے پاس تو موبائل ہے رب سے بات کرنے والا پھر بھی دھکے کھا رہے ہو ان کی پارلیمنٹوں میں جا کے پوچھ رہے ہو کہ کیسے چلائیں ان کو کما سل یا دے سب القوم قوم اللہ جین کا آیات اللہ یہ ان لوگوں کے لیے بڑی بری مثال ہے جنہوں جن نے اللہ کی آیات کو جھوٹا قرار دے دی اگر سچا مانتے تو عمل کرتے نا بڑی سیدھی سی بات اگر کوئی آدمی کہتا ہے آپ سے کہ فلاں کے گھر جانا ہے آپ کہتے ہیں یہ سامنے والا گھر کٹکھٹائیں وہ آدمی آپ کو کچھ نہیں کہتا پلٹ کے چلا جاتا مگر وہ گھر کا دروازہ نہیں کھٹکٹات بائیں طرف مڑ کے چلا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کو جھوٹا سمجھا آپ کو اللہ نے کہا یہ کام کرو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں کرتے لیکن آپ نے کیا نہیں تو آپ نے اللہ کو جھوٹا جانا یہ کزوبے آیا تھا اللہ یہود مانتے تھے تورات کو تو تقریب کیا ہوئی اعتبار نہیں کرتے تھے اللہ نے تمہیں کہا ہے ان اقام تم لائن اکام تھا ون جیلا و ما ان لائ رہی میں رب لوم من فوق و احتیاط اگر تم اس چیز کو نافذ کر دو جو میں نے تمہاری اوپر نازل کی ہے تو تم سروں کے اوپر سے بھی کھاؤ گے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے ہمیں نئی اعتبار ہم ان کی شرطیں جا کے سود پہ سود ہمیں ان پہ اعتبار ہے اسی کو اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امید دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے سی ہوتے ہیں کافری کے سر پر نئی اعتبار ہمیں تو ہو گئی کہ نہیں ہوگی میں نے پہلے بھی کہا تھا ہماری لگی ہوئی ہے وہ کہتا ہے پہلے نافذ کرے تو سروں کے اوپر سے کھاؤ گے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاؤ گے ہر چیز تمہیں برکت دے گی اور ہم کہتے ہیں نہیں پہلے امیر کرو پھر ہم مانیں گے ضد لگی ہوئی دیکھے کون جیتا ہے وہ آخر اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے